الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يسلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادل يظل عن سبيله قل تمتعوا فإن مسيركم إلى النار كل بعدي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من السمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره و سخر القم الار و شخرلقم الم صم اداب و سخرقم الحار و آتاث نعمت اللہ إِنَّ انسان القفار صدق اللہ کیا آپ نے دیکھا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت کو بدل کر یعنی اس کی نا کی اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں ڈال دیا یعنی جہنم میں یہ اسلحا جس میں وہ داخل ہوں گے وہ بیسل قرار اور برا ٹھکانا ہے واجہ اللہ اندادا اور انہوں نے اللہ کے شریک ٹھہرائے لو ذلو انصبیلی گمراہ کرتے رہے اللہ کے راستے سے لوگوں کو فرما دیجیے تمت فائدہ اٹھا لو دنیا میں فن مثیر عم علا تم سب کو پہنچنا ہے جہنم میں ماں دیجئے میرے ان بندوں کے بارے میں جنہوں نے ایمان لایا اور نماز قائم کرتے ہیں اور انفاق فی فیصل اللہ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو دیا ہے خفیہ اور علانیہ من قبل یوم اللہ بےفی وال پہلے اس کے ایک ایسا دن آنے والا ہے جس میں نہ بے و شرا ہو سکے گی نہ دوستی کام آئے گی اللہ الذی خلق السماوات والارض اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو وانزل من السماء ماء اور اللہ نے نازل کیا آسمانوں سے پانی کو فاخرج به من الثمرات رزق لكم اس پانی کے ذریعے سے اللہ مختلف طرح کے پھل نکالتا ہے جو تمہارے لیے روزی ہے وسخر لكم الفلك لتجريا في البحر بامري اور تابع کیا اس نے تمہارے لیے کشتیوں کو جو سمندروں کے اندر اللہ کے حکم سے چلتی ہیں وہ سخ عرقم اور تابع کیا اللہ نے تمہارے لیے نہروں کو دریاؤں کو و سخر مشم ثول قمر اور تابع کیا اللہ نے تمہارے یعنی خدمت کے طور پر سورج اور چاند کو دائبین جو چکر لگاتے رہتے ہیں و سخر الکم النہار اور تاب کیا تمہارے رات کو اور دن کو وہ آتا کم منکلماسالتبو اور اللہ تعالیٰ تم کو دے دیتا ہے جو تم مانگتے ہو اس سے اس میں سے کچھ وہ ان تو نعمت اللہ لعطفس اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکے ہو کر سکو گے ان نل انسا نلزلوم بلا شبہ انسان بے انصاف بھی ہے اور نا بھی ہے بات رہی تھی اچھے کلمے کی اور برے کلمے کی اچھے کلمے کی مثال اچھے درخت کے ساتھ دی برے کلمے کی مثال برے درخت کے ساتھ دی اور فرمایا کہ ایمان والا اس اچھے کلمے کے ذریعے سے دنیا میں بھی پرسکون رہتا ہے اور آخرت میں بھی پرسکون ہوگا کلمہ طیبہ کی مدد سے ہی آخرت میں بھی نجات اور کامیابی ہوگی آج کے سبق میں یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناقدری نہیں کرنی چاہیے اللہ کی ہر نعمت کی کوشش یہ ہو کہ اچھے طریقے سے اس نعمت کی شکر آوری کی جائے اور میں آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کو تبدیل کر دیا ناشکری کر کے اللہ کی نعمت کو تو اللہ کی نعمت کی تو شکر کا بجا لانا تھا کہ اس کی ناشکری کر دی ہے نعمت کی ناشکری اور شکر بجا لانے کی ترتیب ہے کیا ہر نعمت اللہ کی ہے جس پر بھی جو بھی غور و فکر کرو صحت نعمت ہے رزق نعمت ہے ایمان نعمت ہے سب چیزیں سب نعمت ہی ہیں فرمایا کہ اللہ کی نعمت کی ناشکری یہ ہے کہ اس نعمت کو نعمت ہی نہ سمجھا جائے یہ بھی ناشکری ہے یا نعمت کو نعمت سمجھا جائے اور اس میں اپنا کمال سمجھا جائے کہ میری محنت سے یہ مجھے فائدہ حاصل ہوا ہے تو بھی ناشکری ہے نعمت کو ناجائز طور پر استعمال کیا جائے پیسہ یا ناجائز خرچ کر رہا ہے صحت ہے ناجائز خرچ کر رہا ہے عہدہ ہے ناجائز خرچ کر رہا ہے یہ نعمت ہے سب نعمت کو ناجائز جگہ میں ناجائز طریقے پہ استعمال کرنا یہ بھی ناشکری ہے اور نعمت کو نعمت ہی نہ سمجھنا یا نعمت کی وجہ سے بجائے عاجز ہونے کے متکبر بن جانا مثلا کوئی عہدہ ملا ہے اس پر اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے یا کوئی نفع اور پیدا ہوا ہے اس پر شکر بجا لا جائے بجائے اس نعمت پر شکر بجا لانے کے متکبر بن گیا غرور کرنے لگا یہ بھی نعمت کی نہ ہے نعمت کو اپنا کمال سمجھا کہ میری کوشش سے مجھے ملی تو بھی ناشکری ہے نعمت کو ناجائز جگہ میں استعمال کیا یہ بھی ناشکری ہے اور نعمت کو نعمت ہی نہیں سمجھتا گویا کہ اپنا حق سمجھتا ہے تو پھر بھی جو ہے نا وہ نعمت گویا کہ اس کی ناشکری ہے نعمت کی سب سے اعلی شکر آوری کیا ہے نعمت پر سب سے اعلیٰ شکر آوری کے نعمت کو کس طریقے سے اس کا شکر کیا جائے تو سب سے اعلیٰ شکر گزاری ہوتی ہے علماء نے لکھا ہے کہ نعمت کو اللہ کی رضا میں خرچ کرنے سے یہ نعمت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے شکر بجا لانے کا صحت نعمت ہے مال نعمت ہے عہدہ نعمت ہے جو بھی یہ نعمتیں ہیں اس کو اللہ کی رضا کی خاطر ان نعمتوں کو استعمال کرنے سے یہ نعمت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے شکر بجا لانے کا اور نعمت کا سب سے ادنا درجہ شکر بجا لانے کا کیا ہے کہ اس نعمت کو ناجائز استعمال نہ کیا جائے چلو اور کچھ نہیں کر رہا تو اس سے گناہ نہ کرے تو یہ ادنا درجہ ہے نعمت کے شکر ادا کرنے کا دنیا میں انسان کو بہت ساری نعمتیں نصیب ہوئی ہیں ہو رہی ہیں ہوتی رہیں گی جب تک یہ زندہ ہے اور آخرت میں بھی اللہ کی فضل سے ہی کام بننا ہے وہ بھی اللہ کی نعمت ہے سب سے بڑی نعمت دنیا میں کیا ہے اور سب سے بڑی نعمت آخرت میں, آخرت میں کیا ہے سب سے بڑی نعمت دنیا میں قرآن مجید نے اسی مقام پہ یہ فرمایا ہے کہ سب سے بڑی نعمت دنیا میں نبی آخر الزما صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور لوگوں کا اس کا امتی ہونا نصیب ہو جانا یہ سب سے دنیا میں بڑی نعمت ہے اور آخرت میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے کہ اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے رضا کی خاطر تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے بہت بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ ہم جنت تو اس لیے اللہ سے جنت مانگتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ جنت مانگا کرو ورنہ جنت مانگتا ہے مانگنا تو عبادت کی لالچ ہے کہ گویا کہ عبادت کر رہے ہیں تو اللہ سے لالچ ہے کہ اللہ سے جنت دینی ہے بہرحال کے اپنے ایمان کا درجہ ہے اصل تو نعمت آخرت کی وہ اللہ کا دیدار اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہے تو یہ جنت تو اس کے تابع چیزیں ہیں سب نصیب ہو جائے گا تو دنیا میں سب سے بڑی نعمت نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا نصیب ہونا ایمان کی توفیق ہونا یہ سب سے بڑی نعمت ہے اور آخرت میں گویا کہ اللہ کا دیدار رضا کی خاتر یعنی اللہ کا دیدار ناراضگی کی شکل میں بھی ہوگا تو وہ تو نعمت عذاب بن جائے گا وہ نعمت یہاں پریما نعمت اللہ کفر اے نبی آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت کو بدل دیا ناشکری کر کے نعمت کو نعمت ہی نہیں سمجھا بلکہ اس کو اور برا بھلا کہنے لگے اس نعمت کو اس جگہ سے نعمت سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے اول مکہ والوں کو اپنی یہ نعمت عطا کی تھی جو مکہ والوں نے قدر نہیں کی اور قوم کو ورغلاتے رہے دوسرے راستے میں لے گئے واہلو گو مہوم دار البوا تو مکہ والوں نے مشرقین مکہ نے اپنی قوم کو اتار دیا ہلاکت کی جگہ میں یعنی اسلام سے دور رکھا تو دوسرا راستہ تو دوسرا ہلاکت ہے یعنی ہلاکت جہنم جہنم کی طرف لے گئے جس میں وہ داخل ہوں گے وہ بے قرار اور برا ٹکانہ ہے جہنم برا جو جس کا فیصلہ آخرت کے لحاظ سے جہنم کا ہوتا ہے وہ دنیا میں بھی اسی طریقے سے زندگی اس کی بے سکون ہو جاتی ہے بے شک وہ بظاہر بڑا نظر آتا ہے وجہ اللہ اندادا نعمت کی نہ کی کہ ہمارے نبی کو نہیں مانا وجہ اللہ اندادہ مزید یہ کہ انہوں اللہ کے لیے اللہ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرا دیے اندادا ندن کی جمع ہے اللہ کی ساتھ میں کسی کو شریک ٹھرانا یعنی اللہ بھی خالق ہے یا مالک رازق ہے تو یہ فلاں بھی یہ کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں یہ اللہ کی ذات میں شرک ہے ان سبیلی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں کو پھر سیدھے راستے سے گمراہ کرتے رہے فرما دیجیے تمتا دنیا میں چند روزہ یہ زندگی ہے فائدہ اٹھا لو اور اسی شرک کی حالت میں اگر دنیا سے چلے گئے تو ٹھکانا جاننا ہے اس کے مقابلے میں بات ماننے والے لوگ فرما دیجئے میرے ان بندوں کو جنہوں نے ایمان لایا یقین و مار ذکنا اعلیٰ نیا نماز قائم کرتے ہیں اور انفاق سبیل اللہ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو دیا سر رم خفیہ طور پر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور اعلامیہ طور پر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں دونوں صورتوں میں ثواب ہے بعض نے جو ہم تیرے میں بارے کے نصب میں بتا چکے ہیں کہ سر کا ترجمہ کیا ہے کہ جو نفلی انفاق فی سبیل اللہ ہے یعنی کسی کی شخصی مدد کرنی ہے بغیر صدقہ زکوٰۃ کے کسی کی شخصی مدد کرنی ہے تو اس میں خفیہ دینا زیادہ بہتر ہے کوئی آپ کے محلے میں آپ کا رشتہ دار کوئی غریب ہے آپ اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو لوگوں کو پتہ نہ چلے بس آپ کو اور اس کو پتہ ہو تو یہ خفیہ مدد کرنا زیادہ ثواب ہے جو کہ اموال انسان کے ذمہ واجب ہے ان کو ادا کرنا جیسے قربانی کرنا جیسے انفاق فی سبیل اللہ سے دینا فطرانہ دینا یا ایسی کوئی اور چیز بھی جو انسان کے ذمہ واجب ہے وہ ادا کرنا تو واجب عبادت مالیہ جو واجب ہے اس کو اعلانیہ دینا زیادہ ثواب ہے مثلاً یہ شخص زکوۃ دے رہا ہے تو پتہ چلنا چاہیے دوسرے لوگ کہ یہ زکوۃ دے رہے ہیں تاکہ ان کو بھی ترغیب ہو جائے یہ نیت ہو ریاکاری مقصد ہوا تو پھر تو اس میں بھی ثواب ضائع ہو جائے گا تو اعلانیہ یا اعلانیہ بعض دفعہ ایسا اعلان ہوا کہ تعمیر مسجد ہو رہی ہے فلاں ہو رہا ہے تو اس میں بھی ترغیب کی نیت سے اعلانیہ دینا کہ دوسروں کو بھی دیکھا داخی سے گویا کہ شوق پیدا ہو انفاق کی سبیر اللہ تو یہ ثواب جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقع پہ اڑانیہ اجتماعی چندہ کیا اڑانیہ اجتماعی چندہ کیا اور اس میں آپ نے چادر بچھائی اور چادر میں پھر لوگ آ کے ڈالتے رہے دیکھتے رہے کون کیا کرتا ہے کتنا دیتا ہے کیا دیتا ہے یہ وہی موقع ہے چادر بچھانے کا جس میں آپ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے وہ درہموں کو یوں اوپر نیچے کرتے رہے اور فرماتے رہے معذرہ عثمان اباد عام لہٰذا کہ عثمان کو اس کے بعد کوئی چیز تکلیف نہیں دے سکے گی جنت واجب ہو گئی اتنا انہوں نے اللہ کے راستے میں خرج کیا ہے تو اس سے ترجیح مقصد ہو حیرت بلال رزی اللہ تعالیٰ چادر کو اٹھانے والے پھر پیسے گننے والے ہوتے تھے اور یہ عموماً بڑے اجتماعوں میں خصوصاً جمع یا عید کا جو اجتماع ہوتا تھا اس میں چند کی اس طرح بڑی ترتیب ہوتی تھی تو یہ دلال رضی اللہ عنہ چادر لے کے عورتوں کے علاقے میں بھی جا کے گھومتے تھے کہ وہ بھی کچھ انفاق فی سبیر اللہ کرنا چاہے تو, تو سرن سے مراد نفلی یا کسی کی شخصی آپ مدد کرنا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے ہو صدقات واجبہ اعلانیہ ہونے چاہیں یہ اس دن سے پہلے پہلے ہو جائیں جس دن میں نہ خرید و فروخت ہوگی نہ اس دن میں کوئی دوستی کام آئے گی وہ قیامت کا دن ہے دوستی کام جن کے نہیں آئے گی وہ ایمان والے متقی جو نہیں ہوں گے ان کے دوستی کام نہیں آئے گی پچیسویں بارے میں قرآن مجید نے بتایا دوست ایک دوسرے کے قیامت کے دن دشمن بن جائیں گے جو دنیا میں ایک دوسرے کا ساتھ دے کے اکٹھے مل کے گنڈا گردی کرتے رہے وہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے مگر جو تقوی کے رشتے کے لحاظ سے آپس میں دوست تھے یہ دشمن نہیں بنیں گے اللہ کے اذن سے ایک دوسرے کی سفارش کریں گے اور اللہ سفارش قبول بھی کرے گا اللہ اللہجی خلق اس سماوات اللہ کا تعارف کیا ہے جس نے آسمان و زمین بنایا پانی برساتا ہے جس سے یہ نباتات غلات اگتے ہیں تمہارے لیے رزق ہے اور کشتیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے بڑے بڑے سمندروں میں چلاتا ہے یہ اس کا امر اس کی قدرت ہے نہروں کو تمہارے تابع کیا سورج چاند ستاروں کو تمہاری خدمت کے لیے لگایا رات اور دن کو الٹتا پلٹتا ہے رات کو آپ آرام کریں دن کو تر و تازہ ہو کے صبح سویرے تر و تازہ ہو کے کام تاگ میں لگ بہت بڑی نعمت ہے یہ ان ملکوں سے جا کے پوچھو کہ جن کے اندر رات لمبی یا دن لمبا ہوتا ہے وہ کیا تماشے بناتے رہتے ہیں اللہ نے اسلامی خطہ جو مسلمانوں کو عطا کیا ہے اس میں موسموں کے لحاظ سے بھی پوری جوانی کے ساتھ ہر موسم آتا ہے رات و دن صحیح ہے وہ آتا کن تم اللہ سے جو مانگتے ہو اللہ اس میں سے کچھ تمہیں دے دیتا ہے پورا نہیں دیتا ورنہ تم اتنا مانگتے ہو اتنا مانگتے ہو انسان عریص ہے نا ناس میں آتا ہے اتنی وادیاں مل جائیں تو اور بھی مانگنے میں لگ جائے گا منکل تم تب عیزیا ہے تم جو مانگتے ہو اس میں سے اللہ تمہیں بازا کر دیتا ہے جو تمہاری ضرورت ہے بقدر ضرورت تمہیں دیتا ہے اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگ جاؤ تو شمار نہیں کر سکو گے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ یہ سمجھے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا تو شکر بجا لا ہی نہیں سکتے تو لہذا شکر کرنے کی ضرورت کیا ہے نہیں انسان شکر بجا لائے گور کا نفل شکرانے کے پڑے اور ساتھ یہ ہے اللہ پاک آپ کی نعمتیں تو بہت ہیں میں ناقص ہوں شکر بجا نہیں لا سکتا جو ادا کیا ہے اس کو قبول و منظور فرما فرمایا انسان کی فطرت میں بے انصافی اور نہ ہے اللہ سمجھ نہ